ان اللہ آپ سب بحی خیریت سے ہوں گے خرابی کے بعد چونکہ لائٹ نہیں تھی اس وجہ سے ہماری نہیں ابھی لائٹ آئی ہے تو ہم نے حاضری کا شرط حاصل کیا اور آواز میری امید ہے ان شاء اللہ آ رہی ہوگی آپ بھائیوں پر سوانا بھائی جہاں تک مسئلہ سافٹ پینسل کا ہے تو سافٹ پینسل کی سیاہی سے چونکہ طے نہیں جنتی وہ جرم دار نہیں ہوتی اس وجہ سے وزو وغیرہ ہو جاتا ہے اس کا چھڑانا وضو کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے بال پوائنٹ بھی اس میں آ جاتا ہے انک پین بھی اس میں آ جاتا ہے کہ ان تمام پین کی وجہ سے جو ہے وہ جو انک اگر ہاتھوں پہ لگ جائے تو اس کی طے نہیں جمتی البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی طے جم جائے اب جیسے لپ اسٹک عورتیں ظاہر لگاتی ہیں اپنے ہوٹوں پر یا نیل پالش ہے وہ ایک طرح سے پینٹ ہوتا ہے جو کہ ناخنوں پہ کیا جاتا ہے یا پینٹ اگر کسی کے ہاتھوں پہ یا پیروں پر یا جسم پہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کی طے جم جاتی ہے تو وزو سے پہلے ان کو چھڑانا ضروری ہے اب وہ مٹی کے تیل سے یا کیروسینائل سے پارپین سے کسی بھی طریقے سے اس کو ریموو کیا جائے گا اور پھر وزو کیا جائے گا لیکن بال پوائنٹ یا انک پین یا مطلب سافٹ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے اگر کچھ محتموں پہ لگ جائے تو اس کے بہرحال وضو پہ کچھ اثر نہیں پڑتا وضو ہو جائے گا آپ لانا چاہتے ہیں علی السلام علیکم و رحمت اللہ میرا رزو کے حوالے سے کچھ سوال تھے بہت ضروری ایک دو سوال تھے میں بھی نہیں پھر بار وہ پہلے پوچھنا چاہتا تھا ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ اگر وضو کے دوران یا غسل کے دوران ناک فیل یہ ہو کہ ناک کے ذریعے پانی چلا گیا یا مو کے ذریعے چند کترے چلے گئے تو اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے ضرورت پانی ڈالا یا منہ میں پانی ڈالا اور حلق میں چلا گیا تو حلق میں جاتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ ہے کہ اگر اس وقت توجہ نہیں تھی یا جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تو ایسا کرنے کا گناہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ روزہ نہیں ہوگا کیونکہ حلق میں پانی چلا گیا ہے لہذا اس کی ایک سزا اس کا سفارا نہیں ہوگا ایک سزا جو ہے وہ بعد میں رکھنی ہوگی تو اس لیے ناس میں پانی ڈالتے ہوئے اور منہ میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط کریں کہ حلق میں پانی نہ جائے جی ابھی انشاءاللہ شاء اللہ پندرہویں سے متعلق ہی وہ درس ہوگا خلاصہ بیان ہوگا جب ہی ہم حاضر ہوئے کیونکہ یہ اللہ کرے کہ رمضان شریف میں ختم کرنا ہے بس یہ لائٹ کی پرابلم نہ ہو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اس وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ابھی اللہ ابھی پندرہویں سے متعلق خلاصہ بیان ہوگا تمام بھائی سے فرمائیں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 پندرو سپارے کا آغاز صورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے اور سورہ کہف کا بھی کچھ حصہ سورہ بنی اسرائیل کے بعد پندرہویں سپارے میں ہے سورہ کہف کا اختتام تو سولہویں سپارے میں ہوتا ہے لیکن آغاز پندرہویں سپارے میں ہی بنی اسرائیل کے بعد ہو جائے گا تو اس اعتبار سے اس سپارے میں سورہ بنی اسرائیل مکمل اور کچھ حصہ سورہ کہف کا ہے تو سورہ بنی اسرائیل کے آغاز سے پہلے ایک دو باتیں عرض کر ہوں کہ اس کا نام سورہ اسرا بھی ہے سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ اسرا بھی ہے اور بنی اسرائیل بھی ہے لیکن حدیثوں سے اور آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ زیادہ تر اس کا مشہور نام سورہ بنی اسرائیل ہی ہے حضرت ابو البابا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے حتیٰ کہ بنی اسرائیل اور کی تلاوت کر لیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بنی اسرائیل اور قحف اور مریم یہ تینوں صورتیں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں اور مجھے شروع سے ہی یاد ہیں تو سورہ بنی اسرائیل کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے مقدس واقعے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور یہ بہت ہی مشہور و معروف معاملات ہیں معراج شریف کے اور اس سے متعلق تفصیلات ہم الحمدللہ سنتے ہی رہتے ہیں فغالباً شب معراج کو اسپیشل روم بھی آپ اسلام بجے نے کھولا تھا اس میں بھی تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوتا رہا ہے لیکن چونکہ یہ موضوع بھی ہے میں چند باتیں رض کروں گا پہلے چند آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں اللہ تعالیٰ سورہ بن اسرائیل پندروں سفارے کا آغاز فرما رہا ہے سبحان اللذی اثراب عبدہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الافصل لذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہوت بس سمیع البسیر پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو رات و رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے اور ہم نے موسا کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کار ساتھ نہ ٹہراؤن حمل نہ معلوم شکورا ان کی اولاد جن کو ہم نے ناتوا کی سوار کیا بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بہی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے فَإذا جاء ولی باسین شدید الفجات خلال الديار وكان وعدا مفعولا فرجب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے صف لڑائی والے تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گُسے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا کرنا پورا ہونا تھا تم ثم رددنا لهم الملك الرضا عليهم وانددناهم باموال وبنين وجعلناهم اكثر نذيرا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 اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور اگر تم اگر برا کرو گے تو اپنا پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دے اص رب کم انگیر تم ادنا وجہ النا جہنم لرینہ حسیرہ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر آزاد کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے قرآن بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے وہ سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے بردنا کباب تیار کر رکھا ہے تو یہ پہلی دفاعیتیں ہیں جو میں نے سورہ بنی سرائل کی آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کے آغاز لفظ سبحان سے ہو رہا ہے میراج کا واقعہ ہے سبحان صبح کا معنی ہے معنی ہے اس کا پانی میں سرعت سے سیرنا مجازن سیاروں کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو بھی کہتے ہیں جیسا کہ قرآن کہتا ہے وہ کل کی فلکی یا ہر ایک اپنے مدار میں سیر رہا ہے یعنی گردش کر رہا ہے اور اس کا معنی تفریح کا ہے ان احساف سے اللہ کے پاک ہونے کو بیان کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے اور اس کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ انجام دینا اور تفلیح کا لفظ تمام عبادات کے لیے عام ہے خواہ اس عبادت کا تعلق کھولتے ہو پھیلتے ہو یا نیت سے ہو تو تفلیح کا معنی میں دوبارہ کر دوں ان اوساف سے اللہ کو اللہ کے پاک ہونے کو بیان کرنا جو اس کی شان کے لائق ہیں تو سبحان کا لفظ ہر ایب اور ہر نقص سے اللہ کو اللہ کی تنظیم اور تقدیف کے لیے ہے اور اللہ کے غیر کو اس صفر سے محسوس کرنا ممتن ہے سبحان اللہ کہنے کی فضیلت میں حدیثیں بھی ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ وبی شمد ہی پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں یہ بخاری کی حدیث ہے اسی طرح مستدرک اور صحیح مسلم ترمیزی وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ردی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں اللہ تعالی کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے فرمایا وہ کلام جس کو اللہ نے فرشتوں کے لیے پسند فرما لیا ہے سبحان ربی وم صبح عربی و بہ اسی طرح میرے اکالیہ سلاۃ وسلام فرماتے ہیں المسترک کی حدیث ہے کہ جس شخص نے سبحان اللہ عظیم کہا اس کے لیے جنت میں خجور کا ایک درخت اگا دیا جاتا ہے اب یہاں پر لفظ اسرا بھی ہے سبحان اللہ اسرا کا لفظ سرری سے بنا ہے مانا ہے رات کو جانا جیسا کہ اللہ نے حضرت لوت علیہ السلام کے معنی میں فرمایا اہلی کا آپ رات میں اپنے اہل کو لے جائیں تو یہاں پر بھی فرمایا سبحان اللہ بھی اب بھی لہ لا سبحان ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک لمحے میں لے گیا تو خام میں معراج ہونے کی روایات بھی ہیں لیکن یہاں مسئلہ جسمانی معراج کا بیان کرنا ہے میرے عقل سلاط و السلام کو بہت مرتبہ معراج ہوئی ہے یاد رکھیے ایک مرتبہ معراج نبی کریم علیہ السلام کو جسمانی ہوئی اور بے شمار مرتبہ روحانی خواب کی صورت میں بھی میرے جو ہیں وہ میرے آکا علیہ سلاطو سلام کو ہوئی ہیں یہاں پر عبد بھی فرمایا ہے اللہ نے اپنے محبوب علیہ سلاطو سلام کو اور عبد کے معنی یہ ہے کہ جو حکم شرع کے اعتبار سے عبد ہو جو حکم شرع کے اعتبار سے جو ہے وہ عبد ہو اور دوسرا معنی کیا گیا عبد کا کہ عبادت گزار اطاعت گزار تیسرا معنی کیا گیا جو لوگ اپنے اختیار سے اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کا عبد قرار دے رکھا ہے جیسا کہ صورت فرقان میں بھی فرمایا کہ جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے یہ اللہ ان سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے اسی طرح اس کے اور بھی متمانہ کیے گئے ہیں لیکن یہاں پر اللہ نے جو اپنے محبوب سمد اللہ علیہ وسلم کو عبد فرمایا ہے تو یہ خاص عبد ہے سبحان اللہ اثرہ بھی ابد ہی جو اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں لے گیا مسجد الحرام سے عل المسد یاد رکھیے تمام انبیاء اللہ کے کامل عبد ہیں لیکن محبوب علیہ السلام اللہ کے کامل ترین عبد اور محبوب ترین ابد ہیں اس آیت میں یہ فرمایا سبحان ہے وہ جو اپنے عبد کو رات کے قلیل وقت میں لے گیا تو ایک سوال یہ ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا یوں کیوں نہیں فرمایا گیا کہ سبحان وہ ہے جو اپنے رسول کو لے گیا اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ آئے اور عبد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے اور یہ اللہ کے پاس سے آنے کا نہیں اللہ کی طرف جانے کا موقع ہے اس لیے یہاں رسول کا ذکر نہیں عبد کا ذکر کرنا مناسب ہے اسی طرح یہاں پر وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت کہ آپ کو محض عبد نہیں فرمایا اب فرمایا یعنی اس کا بندہ عبد تو دنیا میں ہزاروں ہیں لیکن کامل عبد وہ ہے جس کو مالک خود کہے یہ میرا بندہ ہے اللہ تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر فرمایا اپنی طرف اضافت کر کے فرمایا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر فرمایا اپنی طرف اضافت کر کے فرمایا ہے جیسے الحمد اللہ ابد اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی جیسا کہ ایک اور آیت میں فرمایا علیہ صلی اللہ بھی کافی کیا اللہ اپنے بندے تو کافی نہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ سوالات حضرت دیکھیں موقع اگر ملا تو بعد میں ہوں گے فی الحال یہ پندرہ و سفارے سے متعلق خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر موقع ہوا تو مطلب سلسلہ ہوگا کوشچن کا فی الحال پندرہویں سفارے سے متعلق خلاصہ سمات فرمالیں بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پندرہویں سپارے کے آغاز میں جو اپنے محبوب علیہ سلاطب السلام کی معراج کا ذکر فرمایا ہے تو اس میں مسجد یکساں سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانے کا بھی معاملہ ہے اور معراج کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کو نشانیاں بھی دکھائی گئیں رات کے کلیل وقفے میں معراج کا ہونا واقعہ معاج کی تاریخ واقعہ میں کی باروس کی توجہ قطب حدیث کے مختلف اقتباسات سے واقعہ معراج کا مربوط بیان اب یہ اتنی عظیم جہتیں ہیں اتنی اس میں تفصیلات ہیں کہ اس پر کئی کئی گھنٹوں بھی بیانات ہوں تو کم ہے باہر چند باتیں میں نے ارس کر دی ہیں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارزاہ علی شان میں قبول منظور فرمائے میرا رب الرما رہا ہے بنی اسرائیل کی چند آیات ہیں اور یہ آیات ہیں جناب علی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 30 تک تو یہ میں تلاوت کرتا ہوں اور یہاں سے, پھر میں چند باتیں اس سے متعلق بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو عرض کر دوں گا میرا پاک پر فرما رہا ہے وقدا ربو کا اللہ تعبر احسانہ اما یب النا کا اما یب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 وقل جنا شخ متی غب شمہما کما رب یعنی سغیرہ اور ان کے لیے آجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں بالا رب کم بما و فی نفو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے ان تفون حکام غفورا اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والوں کو بخشنے والا ہے وہ آتی ضل قربا حق کا حوال مسکین وب نبیلی ولا تو بغذر اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا ہن المبزرین قانو اخوان شیعقین وقان شیطوان و ربی ہی بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں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 اور اپنے ہاتھ اپنی گردن سے بندا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا ان نہ عبادی خبیر بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کو شادہ دیتا اور تنگی دیتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے چند آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہیں اس میں پہلی آیت میں اللہ تبارک جل نے جو ہے وہ والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے دیکھیے اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا پھر اس کے بعد متصل ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حکم میں کئی حکمتیں ہیں انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ کی تخلیق اور اس کی ایجاد ہے اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں اس لیے اللہ نے پہلے سبب حقیقی کی تعظیم کا حکم دیا اور اس کے متصل بعد سبب ظاہری کی تعظیم کا حکم دیا اللہ قدیم موجد ہے اور ماں باپ حادث موجد ہیں اس لیے قدیم موجد کے متعلق حکم دیا کہ اس کی ابوزیت کے ساتھ عظیم کی جائے اور ماں باپ حادث موجد ہیں اس ان کے متعلق حکم دیا کہ ان کی شفقت کے ساتھ تعظیم کی جائے منعم کا شکر کرنا واجب ہے منعم حقیقی یعنی نعمت دینے والا اللہ ہے سوائے اس کی عبادت کا لہذا اس کی عبادت کا حکم دیا اور مخلوق میں سے اگر کوئی اس کے لیے منعم ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں تو ان کا شکر کرنا بھی واجب ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا مخلوق میں جتنی نعمتیں اور احسانات ماں باپ کی اولاد پر ہیں اتنی نعمتیں اور احسانات اور کسی کے نہیں ہے کیونکہ بچہ ماں باپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے یعنی میرے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو ماں باپ کی بچے پر بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے بچے کو ضرور سے دور رکھنا اس کی طرف خیر کو پہنچانا ان کا فطری اور طبعی وصف ہے ماں باپ خود تکالیف اٹھاتے ہیں بچے کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے ان کو جو خیر بھی حاصل ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہ خیر ان کے بچے کو پہنچ جائے جس وقت انسان انتہائی کمزور انتہائی عاجز ہوتا ہے اور وہ سانس لینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے چہرے سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا اس وقت اس کی تمام ضروریات کی کفیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں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 اسی طرح اس کے ماں باپ بھی اس کی غلط کاریوں اور نالائکیوں کے باوجود اس پر اپنے احسانات کو کم نہیں کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ان عامات کا بندے سے کوئی ایوز طلب نہیں کرتا اس لیے ماں باپ بھی اسی طرح اولاد پر اپنے احسانات کا عوض طلب نہیں کرتے پر جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرنے سے نہیں اکتا تھا اسی طرح ماں باپ بھی اولاد پر احسان کرنے سے نہیں اکتا تے جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو غلط راستوں میں بھٹکنے برائیوں سے بچانے کے لیے ان کو سرزش کرتا ہے اسی طرح ماں باپ بھی اولاد کو بری راہوں سے بچانے کے لیے سرزش کرتے ہیں ان وجوہ کی بنا پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے اللہ اکبر جہاں پر ایک میں ایک بڑا ہی عجیب نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا بہت عجیب نقطہ ہے ممکن ہے کہ آپ خدر حیرت بھی ہو لیکن بہرحال میرا خیال بیان کرنے میں حرج نہیں ہے نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ ماں باپ اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یا حصول لذت کے لیے ایک عمل کرتے ہیں قربت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی اور اس کی پرورش کا بار ان پر پڑ گیا تو ماں باپ کا اولاد پر کون سا احسان ہوا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یہ ایک خیال ہے وسفسا ہے جو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے نالائقوں کے ذہن میں آ سکتا ہے یا لائقوں کے ذہن میں شیطان یہ وسفسا ڈال سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر ان کا مقصود صرف حصول لذت ہوتا تو وہ جنسی عمل کرنے کے بعد عزل کر لیتے تاکہ اس کی کرارے حمل نہ ہو اور اب تو خاندانی منصوبہ بندی نے بہت سارے طریقے بتا دیے ہیں جن کے ذریعے ماں باپ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں اور ان کو اولاد کے جھنجٹ میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا لیکن جب انہوں نے ضبط تولید کے کسی طریقے پر عمل نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصد صرف حصول لذت نہیں تھا بلکہ حصول اولاد تھا اور اس مقصد کے لیے ان کے والد نے قطب معاش کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کیا دوہری تہری ملازمتیں کی اپنی اولاد کے کھانے پینے لماز دواؤں اور دیگر ضروریات زندگی کا خرچ اٹھانے کے لیے اپنی بساب بڑھ کر جد و جہد کی اولاد کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دی وہ خود چاہے بھوکے رہ جائیں خواہ ان کے لیے دوا ہو لیکن اولاد کے لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کو وقت پر کھانا اور وقت پر دوا مل جائے باپ خواہ انپڑ ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس تعلیم حاصل کرے اور ماں کے اولاد پر جس قدر احسانات ہیں وہ تو بے حد و بے حساب ہیں اگر اس کا مقصد صرف فطری تقاضا پورا کرنا ہوتا اور حصول لذت ہوتا تو استقرار حمل سے پہلے اسکاس کرا سکتی تھی ایام حمل اور وضاح حمل کی تکریفیں نہ اٹھاتی پھر دو سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے بولو براز کو صاف کرتی ہے اس کے بستر کو صاف رکھتی ہے اس کا گو موت اٹھاتے ہوئے اس کو, کو کوئی گھن نہیں آتی کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کو دودھ پلاتی ہے خود گھیلے بستر پر لیٹ کر اس کو سوکھے بستر پر سلاتی ہے اور یوں بالغ ہونے تک اس کی پرورش کرتی رہتی ہے اگر گھر میں کھانا کم ہو تو خود بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلا دیتی ہے غرض ماں باپ کی اولاد پر اتنے احسانات ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور ماں باپ جو اولاد کی خدمت کرتے ہیں یہ بالکل بے فرض اور بے لوس ہوتی ہے یہ نہ کہا جائے کہ وہ اس لیے بچے کی پرورش کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ان کا سہارا اور دستو بازو بنے گا کیونکہ لڑکے کے متعلق تو یہ امید کی جا سکتی ہے لڑکی کو تو اس کی شادی سے پہلے بھی پالنا پڑتا ہے اور شادی کے بعد بھی پالنا پڑتا ہے اور رہا لڑکا تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جوانی کی عمر تک پہنچے گا بھیا نہیں کسی کام کے لائق بنے گا بیا نہیں پھر پڑھا لکھا کر کسی کام کے لائق تو ماں باپ بناتے ہیں اور یہ چیز ان کے مشاہدے میں ہوتی ہے کہ شادی کے بعد عموماً لڑکے اپنی اور ماں باپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے وہ بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ نے ان کو کس طرح پالا پوسا تھا اور کس طرح اس مقام تک پہنچایا تھا یہ سب ماں باپ کے پیش نظر ہوتا ہے اس کے باوجود وہ اولاد کی بے غرض اور بے لوس خدمت اور پرورش کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی بے غرض پرورش کرتا ہے اسی طرح ماں باپ اولاد کی جو ہے وہ بے لوس خدمت جو ہے وہ کرتے ہیں پرورش کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالی انسان کی بے بےغرس پرورش کرتا ہے اسی طرح والدین بھی تیسری اللہ نے اپنے عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے متصل ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا تو یہ وجوہات اپنے ذہن میں رکھیں اب دیکھیے فرمایا گیا کہ وقدہ رب کا اللہ کا بل والدین احسانہ اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پرانی کریم کی آیتیں سورہ لکمان میں ہیں سورہ اشتاق میں ہیں سورہ بقرہ میں ہیں پرانے کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے والدین سے حسن سلوک سے متعلق فرمایا ہے اور حدیثیں تو بے شمار ہیں میں برکت کے لیے چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا میں نے پوچھا پھر کون سا فرمایا اللہ کے میں جہاد کرنا اللہ اکبر پھر ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک اسلام نے فرمایا کہ نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا اور اس کو جہاد پر مقدم کیا ہے فرمایا کہ تمام گبیرا گناہوں میں سے بڑا کبیرہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا لانت کرے کہا گیا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر کیسے لانت کرے گا فرمایا ایک شخص دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دے گا اللہ اکبر کبیرا میرے آکر اسلام نے تین بار فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑے کبیرا گناہ کے متعلق نہ بتاؤں صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ کو فرمایا اللہ کا شریک بنانا اور ماں باپ کی نا فرمانی کرنا آپ سہارے سے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اور جھوٹی بات کہنا اس کا آپ نے تین بار تکرار فرمایا تمہار حدیثیں اس سے متعلق اور بھی بہت ہیں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اللہ والدین کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور بے لوس خدمت کی توفیق رفیق عطا فرمائے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات مزید ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں اب ان میں سے ایک دو آیات ایسی ہیں جن کی میں متن بھی پڑھوں گا اور ساتھ جو ہے باقی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر اکتیس سے لے کر چالیس تک تقریباً یہ دس ہیں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ولاخلو اولا کم خش املا کم ان قطل تانا خط ان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 پورا ما... اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں بے شک آن اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے اور زمین میں اتراتا نہ چل بے شک ہرگز زمین نہ چیٹ ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا یہ جو کچھ گزرا ہے ان میں کی بری بات تیرے برب کو نہ پسند ہے یہ ان وجہوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی حکمت کی باتیں اور سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا تانا تاثا جھکے کھاتا کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائیں بے شک تم بڑا بول بولتے ہو تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی دس آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اس میں کئی مضامین ہیں جو کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اس میں حرمت ضناح سے متعلق بھی آجیں آپ نے بھی سماعت فرمائی یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو زنا کا محرک ہو سمجھ رہے نا یعنی زنا منع کرنا ہی مقصد ہے لیکن ایسے کاموں سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ جس سے بندہ زنا کی طرف جاتا ہے تو مراد یہی ہے کہ زنا بھی نہ کرو لیکن ڈائریکٹلی زنا سے منع کرنے کی بجائے یوں کہا گیا کہ ایسے افعال بھی نہ کرو کہ جس سے بندہ زنا میں مبتلا ہو اللہ اکبر مثلا اجنبی عورتوں سے تعلق پیدا کرنا ان سے خلوت میں ملاقات کرنا ان سے ہنسی اور دل لگی کی باتیں کرنا چیٹنگ کرنا ان سے ہاتھ ملانا وغیرہ وغیرہ اور مغربی تہذیب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور زندگی کے معلوم معمولات میں ان کے جو داخل ہے وہ سب پتا ہے اسی وجہ سے وہاں زنا بھی عام ہے ساحل سمندر پر پارکوں میں سب ہوتا ہے اور آئے دن سڑکوں پر ناجائز بچے ملتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں کوئی شخص تصیر الاولاد ہوتا ہے اسی طرح ان کے ہاں کوئی شخص تصیر الولدیت ہوتا ہے اور لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں محبت کی پیداوار ہوں اسلام نے اسی بندش کے لیے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا اور عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کو سختی سے روکا ہے مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے میں کہتا ہوں عورتوں کا گھر میں مقید رہنا اس لیے بہتر ہے کہ وہ محض جانوروں کی طرح حوث پوری کرنے کا آلہ بن جائیں گی تو زنا کا کھیل کئی خرابیاں پیدا کرتا ہے زنا سے نصب مختلف اور مشتبہ ہوتا ہے انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زانیہ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کس کے نطفے سے ہے اس لیے اس کے دل میں اس بچے کی پرورش کی کوئی امنگ ہوتی ہی نہیں نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے پر نہ وہ اس کی نگہداشت کرتا ہے جس کے نتیجے میں بچہ ضائع ہو جاتا ہے اس سے نسل منقطع ہوتی ہے اور عالم کا نظام فاسد ہو جاتا ہے جو عورت ذنا کرتی ہے وہ کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی اس کے پاس کئی مرد آتے ہیں پھر بعض اوقات ان مردوں میں رقابت اور حسد پیدا ہوتا ہے قتل و غارت گری تک نوبت آتی ہے جو عورت ذنا کاری میں مشغول ہوتی ہے اور اس کی عادی بن جاتی ہے اسے ہر سلیمتبہ متنفر ہوتا ہے اور وہ نکاح کرنے کی اہل نہیں رہتی اور معاشرے میں بھی اس کی عزت نہیں ہے اگر ذنا عام ہو جائے تو نہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص ہوگا اور نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی ہر مرد ہر عورت سے ہر عورت ہر مرد سے اپنی خواہش پوری کر سکے گا اس وقت انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا کوئی کسی کا باپ ہوگا نہ کوئی کسی کا بیٹا ہوگا اور آپ داری کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا اس لیے زنا حرام ہے اگر زنا عام ہو جائے تو نہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص یہ سب معاملات عورت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ جنسی عمل کیا جائے بلکہ وہ گھر ہستی کی تعمیر میں مرد کی شریک کار ہوتی ہے کھانے پینے پہننے رہنے کے مسائل میں مرد کے دوش بدوش ہوتی ہے آئلی اور خانے کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے بچوں کی تربیت کرتی ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ نکاح کے ذریعے صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو اور باقی مردوں سے منقطع ہو اور یہ مقصوص اسی وقت پورا ہوگا جب جناح کو حرام قرار دیا جائے اور اس باپ کو بالکل بند کر دیا جائے جیسا کہ اسلام نے کیا ہے پھر جنسی عمل بہت شرمناک فیل ہے اس لیے یہ عمل اس جگہ اور اس وقت کیا جاتا ہے جس جگہ اور جس وقت کوئی دیکھنے والا نہ ہو لوگ اس کا ذکر کھل کر نہیں کرتے شرم محسوس کرتے ہیں اگر فروغ نسل کا اس سے تعلق نہ ہوتا تو اس کو مشروع نہ کیا جاتا ایک عورت صرف ایک مرد کے لیے مخصوص ہوگی تو یہ عمل کم ہوگا اور زنا کی صورت میں عمل زیادہ ہوگا اس وجہ سے زنا ممنوع ہے اور حرام پھر منقوح کا اس کے خامن ذمہ دار ہے وہ اس کو روٹی کپڑا مکان دینے کا پابند ہوتا ہے اس کی ضروریات کا کفیل ہوتا ہے اس کی بیوی اس کے دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے شوہر مر جائے تو اس کے ترکے کی بارش ہوتی ہے اس کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے عورت کا لیکن اس کے خلاف زانیاں کے ساتھ صرف وقتی اور عارضی تعلق ہوتا ہے اس کے کھانے کپڑے اور رہنے کا کوئی کفیل نہیں ہوتا نہ ذمہ دار ہوتا ہے اسے اپنے مستقبل کا کوئی تحفظ نہیں ہوتا اور بعض مردوں کو پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں اور جن عورتوں کے پاس وہ جاتے ہیں ان عورتوں کو ان مردوں سے وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں پھر ان عورتوں سے دوسرے مردوں میں وہ بیماریاں پھیلتی ہیں یوں زنا کے ذریعے آتش سوزاک اور ایڈز جیسی مہلک بیماریاں معاشرے میں پھیل جاتی ہیں تو یہ وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے زنا کی حرمت کا تقاضا ہے زنا حرام ہونا چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا یاد رکھیے کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گنا کسی بے قصور مسلمان کو قتل کیا وجہ کہ پہلے بعد حرمت قتل کو بیان کیا تو جواب یہ ہے کہ ضنا کے لتیجے میں انسان کا عزت کے ساتھ وجود میں آنا ہی ختم ہو جاتا ہے اور قتل کے لتیجے میں انسان کو وجود میں آنے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے اسی طرح زنا کا ضرر قتل سے زیادہ ہے زیادہ حرمت زنا کو حرمت قتل پر مقدم کیا گیا تو بہر آ گئی اس کی وجوہات میں اب اس کی قوت کا بیان کسی مسلمان کو قتل کرنے کی جو ہے کچھ جائز صورتیں ولی مقتول کے تجاوز نہ کرنے کے معنی پھر بغیر علم کے زن پر عمل کرنے کی ممانعت زن پر عمل کرنے کی شرعی جو ہے معاملات اور بہت سی تفصیلات ہیں اور پھر ادھر ہی تکبر کے مذمت کے بارے میں بھی مطلب معاملات ہیں تو یہ کافی تفصیل ہے جو کہ علاوہ جو میں نے کی ہے ان آیات سے متعلق بہرحال ان میں سے میں نے بنا کے موضوع پر چند باتیں بہرحال کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں ارشادی خدا بندی ہے سورائے بنی اسرائیل ہی میں یہ آیت نمبر اکہتر سے لے کر اکایت نمبر چوراسی تک کی یہ آئے ہیں میں ان میں سے ایک دو کا متنوع تلاوت کروں گا اور باقی کی جو ہے وہ آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں پھر ان سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں تو آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر چوراسی تک آپ سماپت فرمائیں یوماند اللہ سندی امامی فمن او دیا کتا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میری آواز ان امید آ رہی ہوگی آبائیوں کو وائف آ رہی ہوگی وائف اوکے okay ہے مدینہ دن السلام کامران تھری فورٹی سیون ٹھیک ہے انشاء اللہ اچھا تو میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات کی دلاوت کر رہا تھا اور آیت نمبر اکتر سے لے کر آیت نمبر چورا تک علاوہ مجھے کرنی ہے اور اس میں ایک دو آیتوں کا میں عربی مطلب بھی بیش کرتا ہوں باقی کا صرف ترجمہ ترجمہ کنزل ایمان ارشاد خدا وندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما نبعو کل انا زنی ایمامہن امن اتیا کتابی امین کتاب غلام فتیلہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جو اپنے نامہ گاہ میں ہاتھ میں دیا گیا یہ لوگ اپنے نامہ پڑیں گے اور آگے بھر ان کا حق نہ دبایا جائے گا امن کا نفی حد ہی اہم فہو فی الآرت آما و ابل اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور بھی زیادہ گمراہ اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغج دیتے ہماری وہی سے جو ہم نے تم کو بھیجی کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے اور ایسا نہ ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور دو چند موت کا مزہ دیتے پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے کھسکا دیں کہ تمہیں اسے باہر کر دیں اور ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے نہ ٹہرتے مگر تھوڑا دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے نماز قائم رکھو سورج ڈلنے سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا قرآن بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات کے کچھ حصے میں تحجد کرو یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے اور فرماؤ وقل جا الْحَقُّ و ضحق الباطل ان الباطل خان اور فرماؤ کے حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک بادل کو مٹنا ہی تھا اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے اور جب ہم آدمی احسان کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے کل کل یا شاہ کی اور اب بکم آلم ہوا احدا صدیلہ تم فرماؤ سب اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل سے کر دیتا ہوں دیکھیے یہاں فرمایا گیا یو منا تو اللہ عنا امام جو دن امام کے ساتھ بلائیں گے پکار ہوگی امام کے ساتھ پکارا جائے گا بلایا جائے گا امام کا معنی ہے جس کی لوگ اقتداء کریں خواہ وہ لوگ ہدایت پر ہوں یا گمراہی پر پس نبی اپنی امت کا امام ہے اور خلیفہ اپنی رعیت کا امام ہے قرآن مسلمانوں کا امام ہے مسجد کا امام وہ شخص ہے جو مسلمانوں کو نماز پڑھائے اب یہاں لفظ امام کی تفکیر میں کئی قول ہیں فرمایا گیا ابو صالح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ امام سے مراد عام ہے وہ امام ہدایت پر ہو یا ضلالت پر عطیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عنہ کی روایت کیا کہ اس سے مراد ان کے اعمال ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی ہیں حضرت اب نے فرمایا اس سے مراد کتاب ہے تو یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ہر شخص اس کا اعمال نامہ ہے اقبال ہیں علامہ ابو عبداللہ مالکی قرطبی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الفریم فرماتے ہیں کہ اس سے ہر زمانے کا امام مراد ہے ہر شخص کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ بس کہا جائے گا او اے ابراہیم کے مطبئین او موسیٰ کے مطمئن او اے عیسیٰ کے مطمئن یعنی ان کے انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ انہیں پکارا جائے گا تو یہ بھی قول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ابو عبیدہ نے کہا کہ امام سے مراد آئمۂ مظاہر ہیں لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اے ہنفیو شاخیو وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح مطلب جو ہے مطلب اور بھی اس کے بارے میں کچھ اقوال ہیں تو بہرحال اللہ تبارک کرم فرمائے آمین اور ہمیں اللہ تعالیٰ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیرانے پیرانے پیر حضور ہوس پاک اور اپنے جو ہمارے اکادرین ہیں اولیاء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے ان کے ساتھ ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جو وہ نصیب فرمائے تو اب جہاں تک یہ فرمایا گیا کہ جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا تو صحیح رستے سے بھٹکا ہوا ہوگا تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے جو شخص دنیا میں اس کی معرفت سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اللہ تعالی کے اوساف سے جو ہے وہ اندھا رہے گا اس میں بہرحال اور بھی مطلب اقوال ہیں جو کہ ارشاد فرمائے گئے ہیں میرا پاس پروردگار عجل و جل ارشاد پر رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات مقدسہ ہیں اسرائیل کا یا موسا مصورا اور بے شک ہم نے موسا کو نو واضح احکام دیے تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں جب موسا ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسا سے کہا ہے موسا میں تم کو ضرور جادو کیا ہوا گھمان کرتا ہوں تو یہاں پر حضرت موسا علیہ صلاح و السلام کا ذکر پاک ہے اور آپ کو جو نو احکامات یا نو معجزات دیے ہیں ان کا بھی یہاں پر ارشاد فرمایا گیا ہے اب یہ معجزات کیا ہیں کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں اور یاد رکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دوسری روایت ہے اور حضرت مجاہد حضرت کریما وغیرہ کا قول ہے کہ وہ نو معجزات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ید یدہ اصا صحت پھلوں کی کمی طوفان کڑیاں جوئیں مینڈک خون یعنی یہ جو عذابات ہیں ان کو بھی ظاہر حضرت عموما علیہ السلام کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا اب یاد رکھیے کہ جو قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل فرمایا یہ بیان کیا ہے یعنی اس میں ہر اللہ نے حق بیان فرمایا ہے ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے حد موقع نازل کیا اب ظاہر ہے کہ ان کے سوال کا جواب ہے اس میں کہ چلو مان لیا کہ قرآن مزید موجود ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا یہ بھی ایک سوال ہے مکمل قرآن ایک بار کیوں نازل نہیں ہوا جیسے تو رت انجیل ہو گئی تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو قرآن کا یاد کرنا آسان ہو نیز نزول قرآن کے مدت کے درمیان لوگ مختلف قسم کے سوال کرتے رہتے تھے اور ان کے سوالات کے جوابات میں قرآن کی آیات نازل ہوتی رہتی تھی اگر مکمل قرآن ایک ہی بار نازل ہوا ہوتا تو اس سے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا نیز مکمل قرآن کئی سال میں نازل ہوا اور کئی سال تک نبی پاک علیہ السلام پر وہی نازل ہوتی رہی اور تمام زمانہ رسالت میں محبوب علیہ السلام کا اپنے رب سے رابطہ قائم رہا بار بار نزول وہی کی وجہ سے ابراہیل کو بار بار حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرب حاصل ہوا اور نیز تو ریس کا نزول پہاڑ پر ہوا تھا کوہتور پر اور قرآن کے بار پر نزول کی بنا پر جو شرف ایک مرتبہ صرف کو حاصل ہوا وہ شرف مکہ کی گلیوں بازاروں کو غار ہیرا کو غار شور کو،, کو وادی بدر کو عہد کی گھاٹیوں کو عطا کہ حضرت عائشہ کے بستر مبارک کو مکہ کی مدینے کی اور تاریخ کی گلیوں کو بھی حاصل ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس میں بہت سی بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہیں تو جبریل امین علیہ السلام سے متعلق آتا ہے زرخانی شریف میں ہے حضرت اعظم علیہ السلام کی بارگاہ میں دس مرتبہ آئے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں باون مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیالیس مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چار مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دس مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تین مرتبہ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چوبیس مرتبہ تشریف لائے جبھی تو مولانا حسن رضاک رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکھا یعنی دیکھے بغیر بے لکھائے یار محبوب کو دیکھے بغیر ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یو جبریل صدرہ چھوڑ کر وہ سدرت المنت کو چھوڑ کر بار بار نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دیدار کریں نبی کریم علیہ السلات وسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری کا جو ہے وہ شرف جو ہے وہ حاصل کریں تو بہرحال یہ سورہ بنی اسرائیل سے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں سورہ قف کا آغاز ہوتا ہے تو سورہ کحف پہاڑ میں جو غار بنا ہوا ہو اس کو کہف کہتے ہیں اور اس میں چونکہ اصحاب کحف کا واقعہ ہے لہذا اس کو سورہ قحف فرمایا گیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت برہ بھی نازی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سورہ کہا پڑی اس کے گھر میں گھوڑا تھا وہ بجکنے لگا اس نے سلام پھیر دیا اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا اس نے نبی پاک علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اے شخص پڑھو کیونکہ یہ سکینہ ہے یعنی تمانیت اور رحمت جس کے ساتھ فرشتے ہوں یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح مسلم شریفی حدیث ہے جس شخص نے سورہ کہف کی دس آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا تو دس آیتیں کم سے کم اس کی حفظ ہونی چاہیے اللہ سب کو توفیق کا فرمائے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے دو جمعہ کے درمیان نور کو روشن کر دیا جاتا ہے یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بہرحال اس سے متعلق اور بھی کافی اس کے سزائل ہیں تو میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ صحب دیکھیے سورہ کہف شریف کا بھی آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس شان سے فرمایا ہے ارشاد خدا بندی ولم الحمد <تصفح> للہ اللہ تب خودیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً بالکل ذرہ بھی کجی نہ رکھی قیمن لیونزیر بأساً شدیداً من لزنہو یبشروا ویبشر المؤمنین الذین یعمالون الصالحات یا لہم اجراً حسنا عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت اضاف سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نئے کام کریں بشارت دیں کہ ان کے لئے اچھا ثواب ہے ماں کی تین جس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ جنا تو اس طرح مطلب جو ہے جو ہے وہ کوئی سی بھی دس آیتیں یاد کر لیں حضرت بلکہ آخری دس آیتیں کر لیں کیونکہ آخری جو چار آیتیں ہیں تو اس سے متعلق یہ فضیلت بھی تو ہے کہ مطلب یہ فضیلت بھی ہے کہ جب بھی اٹھنا ہو تو رات کو مطلب جو ہے وہ پڑھ کر سو جائیں تو جس وقت بھی اٹھنا ہو اس وقت آنکھ لگ جاتی ہے سورہ کہا کہ آخری چار آئےتیں اور شروع کی چھ آئےتیں بل سر ترکیب بنا لیں ٹھیک ہے تو بہرل حدیث میں اس طرح مطلق فرمایا گیا ہے تو آپ شروع کی چھ آئے اور آخر کی چار آئے تھے چاہے تو اس طرح ترکیب بنا لیں بلکہ شاید کچھ بزرگوں نے اس طرح بھی فرمایا ہے تو حدیث برالل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے تو دیکھیے فرمایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی کجینہ رکھی قرآن میں کجینہ ہونے سے مرادی ہے کہ ان کی آیات میں تضاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نسا میں ورو کان دی غیر اللہ جادو کی خلاف کثیرہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے قرآن کا اللہ کی کتاب ہونے کی ایک دری یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ پاس سلام ہے تو اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے امید ہے انشاء اللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے تو الحمد اللہ کی حمد کرنے کا طریقہ دیکھیں اللہ نے خود اپنے حمد کا طریقہ بتایا ہے اور آغاز فرمایا الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں کون سے اللہ کے لیے اللہ ایک ہی ہے نا یعنی پھر بھی فرمایا گیا انضلاء اللہ دل جس نے اپنے عبد پر اپنے خاص بندے پر کتاب نازل فرمائی تو دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ بیان فرمائی جا رہی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں یہ بتایا کہ میں نے زمین کو اور اس کی زینت کو پیدا کیا ہے اور اس زینت سے کارامت اور نفع اوور چیزیں نکالی ہیں اور زمین کو اس کی زینت کا پیدا کرنے کا مقصود کیا ہے پیدا کرنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان کو چند احکام کا مقلف کیا جائے اور پھر یہ دکھایا جائے کہ وہ اللہ پر ایمان لا کر اس کے احکام پر عمل کر کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا تکبر کر کے ایمان نہیں لاتے تو بہرحال اس سے متعلق بھی ارشاد فرمایا گیا اور بھی اس میں بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے پاک کلام میں سورہ کہ جو ہے وہ باتیں بیان فرمائی ہیں احکامات ارشاد فرمائے ہیں اور پھر دیکھیے اللہ نے اصحاب کہات کا واقعہ بیان کیا اسحاب صاحب کا واقعہ ہے سورہ صاحب کی عید نمبر تیرہ سے لے کر سترہ تک یہ میں آپ کے سامنے تلاوٹ کرتا ہوں ذرا ان کو فرمائیے خدا بندی ہے سنائے وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی ورا بتنا الا کلو اسکام جو ہم نے ان کی ڈہرس بندائی جب کھڑے ہو کر بولے گا ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوچھیں گے ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی ہلا او متحد مندونی الیحا یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سنت کوئی بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے وَإذ، لَكُم مِّن اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ سے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا تارا شم کا خریدا شیمالی وم کی لہو ولیم مرشیدہ اور اے محبوب کن سورج کو دیکھو گے جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بہن طرف کترا جاتا ہے حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں کی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے اور جسے گناہ کرے تو ہر اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے تو دیکھیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے صحاب کے کھڑے ہونے کی تفسیر میں اقوال ہیں یعنی یہاں پر ورا مانا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کرما حق کہنے کے لیے اللہ نے ان کو ضرورت اور ہمت عطا کی یہ مراد اور پھر اسی طرح مطلب صحاب کے جسموں کو دھوپ سے محفوظ رکھنے سے متعلق بھی فرمایا گیا جیسا کہ بھی آپ نے سنا ہے تو اس سے متعلق بھی ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا پر جب سورج ضرور ہوتا تو وہ غار کی دائیں جانب ہوتا اور جب سورج غروب ہوتا تو وہ غار کی بائیں جانب ہوتا پر سورج کی دھوپ غار کے اندر نہ پہنچ سکتی تھی اور خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا سوار کے اندر پہنچ جاتی تھی اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابے کہا کو اس سے محفوظ رکھا تھا کہ ان کے اوپر سورج کی دھوپ پڑے ورنہ ان کے جسام ظاہر کے تغیر پیدا ہو سکتا تھا اور اللہ نے بچانا تھا اس لیے صبح پیدا فرمائے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے سورج کو اس سے روک دیا کہ اس کی دھوپ روح یا غروب کے وقت ان کے جسموں پر پڑے اور اللہ کا یہ فیل خلاف عادت ہے اور صحاب کہا کی کرامت ہے تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ ارشاد پرمائے. پھر فرمائے کہا کروٹیں بدلنا داہنے بائیں باہیں کروٹیں بدلنے سے متعلق بھی ہے کہ وہ ہر سال دو مربٹہ دو مرتبہ کروٹیں بدلتے تھے چھ ماہ ایک جانب چھ ماہ دوسری جانب تاکہ زمین ان کا گوشت نہ کھا سکے اور حضرت مجاہد نے کہا وہ تین سو سال تک ایک کروٹ پر لیٹے رہے کہ نو سال بعد ان کو دوسری کروٹ پر لٹایا گیا تو قرآن میں کروٹیں تبدیل کرنے کی مدت کو بیان نہیں کیا گیا اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی مدت اور تعداد کا بیان ہے اس لیے اس سے متعلق اقوال کافی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کتے کا بھی ذکر فرمایا ہے کتا بھی چوکٹ پر اپنے ہاتھ پھیلا ہوئے ہے قرآن مجید میں الوسید کا ذکر ہے اور اس کے متعلق قول ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کے بیٹھنے کا انداز ہے وہ بھی یہاں پر ارشاد فرما دیا ہے تو اب صحاب کا نیند سے اٹھ کر اپنے ایک ساتھی کو شہر کی طرف بیچنا پھر ان کا لوگوں کو پتہ لگ جانا اور مردوں کے اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد جس زندہ فرمائے گا جس طرح وہاں ایک فتنا کھڑا ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ صحاب کے ذریعے اس فتنے کو دور فرما دیا تو اس سے متعلق بھی ظاہر ہے کہ جو مقصد ہے وہ صاحب صحاب کا واقعہ بیان فرمانے کا ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے تو اب صالحین جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کی قبروں کے پاس مسجد بھی بنا دی جی گئی احمد المسلمین نے نبی پاک علیہ السلام کی قبر کی جگہ قبلہ بنانے سے منع کیا کیونکہ جب نماز میں نمازی کا منہ آپ کی طرف ہوگا تو وہ نماز صورت آپ کی عبادت ہوگی بن موسیٰ اندلی سے لکھتے ہیں اسی وجہ سے صحابہ نے قبر مبارک کی بائیں جانب ایک دیوار بنا دی کہ اب جو شخص وہاں نماز پڑھے اس کے لیے نمازی آپ کی طرف منہ کرنا ممکن نہیں ہوگا تو بہرحان ابیا کے کرام ہیں اور اسی طرح بزرگ دین جو ہیں ان کی مطلب قبور کے ساتھ جو مسجدیں بنا دی جاتی ہیں تو دیوار وغیرہ کھڑی کر دی جاتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان بزرگوں کا فیض بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن مساجد میں مزارات ہیں تو وہاں کی رونق اور ہوتی ہے آپ داتا صاحب کی مسجد ہی کو دیکھیں اور بھی مساجد کو دیکھیں تو وہاں نماز پڑھنا اور وہاں پر حاضری بزرگوں کی بارگاہ میں دینا زیادہ شان ہوتی ہے اور مسلمانوں میں سے جو صحابہ صحاب کے معاملات میں غالب دخل رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم غار کے دروازے پر مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھیں اور اس جگہ سے برکت حاصل کریں تو صحاب صحب کی مزارات کے ساتھ بھی جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی اور پھر لوگ وہاں پر عرس وغیرہ بھی کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ شریک ہوتے تھے تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے قبول فرمائے آمین اور جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ فرمائے تو یہ سولہ سپارے الحمد للہ ہمارے پندرہ سپارے معذر چاہتا ہوں پندرہ سپارے جو ہیں وہ ہمارے تقریباً مکمل ہوئے یاد رکھیے اس میں کئی ایک ایسے مقامات ہیں جن کا بیان کرنا مزید ضروری تھا لیکن بہرحال اب اتنا وقت نہیں ہو پاتا ایک گھنٹہ تقریباً یا پینتالیس منٹ بیان ہوتا ہے خلاصہ خلاصہ خلاصہ ہی ہوتا ہے زیادہ اس میں تفصیل زیادہ تو نہیں ہم بیان کر سکتے لہذا مشہور مشہور باتیں کچھ مشہور آیات ہی ہم بیان کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کرم فرمائے اور اپنی میں قبول فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو کل مغرب سے عشاء کے درمیان ہم میں سپارے سے متعلق انشاءاللہ اللہ خلاصہ بیان کریں گے اور پھر زندگی رہی تو عشاء کے بعد میں سپارے سے متعلق بھی ان اللہ تعالی تو اب ہمارے ہاں ایک بج رہا ہے رات کا تو چلیں ایک سوال آزم بھائی آپ है ہے اس کے بعد پھر ہم ان اجازت چاہیں گے تشریف لائیے اجازت